اور پھر آدم السما اک اللہ اور اللہ تعالی نے کیا کیا سکھائے نام سارے کے سارے حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کو تعلیم جو دی ہے اس پہ بہت کچھ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے کیا چیز حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کو سکھائی تھی اور کچھ حضرات نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں نام سکھائے کہ یہ پیالہ ہے یہ, یہ چمچہ ہے یہ یہ چیز ہے یہ یہ چیز ہے یہ سب نام اللہ نے انہیں سکھا دی الحسن اشری رحمت اللہ علیہ امام تھے اور اشاعرہ جو تھے موتضلا کے مقابلے میں انہی کی طرف ان کی نسبت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے لغت سکھا دی آدم علیہ السلط والسلام کو بڑی اچھی بات تھی ان کی انہوں نے کہا ان عربی زبان میں اللہ نے ان سے گفتگو کی اور عربی انہیں سکھا دی اور سب سے پہلی لغت کو استعمال کرنے والا اور لغت کو شروع کرنے والا خود اللہ ہی ہے ایک رائے مفسرین نے یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام میں یہ استعداد صلاحیت رکھ دی کہ جو بھی چیز ان کے سامنے آئے اس کو نام دے دیں اور یہ اب تک چلی آ رہی ہے ان کی اولاد جو نئی چیز آتی ہے اس کو کوئی نہ کوئی نام دے ہی لیتی ہے نا یہ استعداد اللہ نے انسان میں رکھ دی اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تجلیات ڈالی رحمت کی غصے کی اور علم کی اور یہ استعداد آدم علیہ السلاط والسلام میں پیدا کی اور یہ چیز آگے ان کی اولاد میں بھی چلی کل سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام کی تمام کل جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا تھا قرآن پاک یہ لفظ استعمال کرتا ہے کل کا لیکن اس میں کل کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کل کا مطلب یہ کہ جو چیزیں اس وقت مناسب تھی مناسب حالتی وہ سب دے دیں مثال میں ایسے سمجھ لیجئے جیسے بچہ ہے اس سے کوئی کام کرنا ہے اہم لکھنے پڑھنے کا تو اسے بہت سی پینسلز چاہیے کاپیز چاہیے یہ, یہ کاغذ چاہیے تو باپ کہتا ہے کہ جو کچھ ہے اس گھر میں لے جاؤ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ساری چیزیں بھی سمیٹ لو مطلب یہ ہے کہ کاپی پینسل جہاں تمہیں نظر آتی ہے نا سب تم لے جاؤ یا اس کمرے میں جتنا کچھ ہے لے جاؤ تو کل سے مراد ہمیشہ یہی نہیں ہوا کرتا بلکہ کل سے مراد کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو مناسب حال چیز ہے وہ لے لو اور یہ آپ دیکھیے اس کا اس کو آپ کو کام وہاں بھی آئے گا سورہ نمل میں دیکھیے میں پارے میں سورہ نمل ہے انیسواں پارہ سورہ نمبر ٹوینٹی سیون نمبر سورہ اور اس میں آپ دیکھیے آیت نمبر تیئیس حدود کہتا ہے سورہ نمل پارا انیس آئت نمبر تیس انی وجہ تم راتن میں نے دیکھی اجت تم راتن ایک عورت تمل کو جو ان پہ بادشاہی کرتی ہے وہ اوتیت بن کل شہ اور اسے ہر چیز دی گئی ہے ولا عرش نظیم اور اس کا تخت بہت ہے یہ اوتیت بن کل شہین جو ہے اس سے کیا مراد ہوا کہ ہر چیز دے دی گئی ہے تو کوئی پوری دنیا اللہ نے تھوڑی ہی دے دی تھی مراد یہ کہ حکمرانی کے قابل حکمرانی کے لیے جو چیزیں تھیں وہ سب چیزیں اللہ نے اسے دی ہیں یہ میں نے دیکھا یہی الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام سلام نے اپنے لیے بھی استعمال کیے اور آپ دیکھیے یہ پیچھے آئے آیت نمبر پندرہ آپ دیکھیے یہاں بھی ولقد و سلیمان علما اور ہم نے اس نے داود اور حضرت سلیمان علیہ صلاحت وسلام کو علم دیا تھا بادشاہوں کے لیے علم کتنا ضروری ہے وکالا اور وہ دونوں بولے اور کہنے لگے الحمد للہ الزی فضل باد المومنین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت پر ہمیں پذیلتی ہے اس کے جو ایمان والے بندے ہیں مومن ان میں سے اس نے ہمیں چنا ہے ہمیں فضیلت دیا وہ وارثمان و داودا اور اللہ نے وارث بنایا سلیمان علیہ صلاۃ والسلام کو داؤد علیہ اللہ سلام کا وہ کالیہ ائناس انہوں نے کہا لوگو الم نام پیر ہم سکھائے گئے پرندوں کی زبان ان کی بولی پرند جو کچھ آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں ہم اسے سمجھتے ہیں وہ اوتینا من کل شعین اور ہر چیز ہمیں دی گئی ہے دیکھا آپ نے یہ کل شعین کے الفاظ یہاں بھی ہیں اور کل شعین کے الفاظ آگے بھی آ رہے ہیں وہاں بھی من کل شعین اور یہاں بھی کل شعین اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ساری کائناتی حضرت سلیمان علیہ السلاۃ والسلام کو دے دی تھی مراد یہ کہ جو مناسب حال چیزیں ہیں جو بادشاہ چلانے کے لیے اللہ نے وہ چیزیں ہمیں عنایت فرمائی اب سمجھے یہاں بھی وہی ہے کہ کل ازب آدم علیہ السلاۃ والسلام کو تمام نام سکھا دیے جو کچھ ان کی اولادوں کو ان کو پیش آنا تھا اس کے مناسب حال چیزیں دے دیں اس لیے جو لوگ کل کے لفظ کو دیکھ کے یہ سمجھنے لگتے ہیں نا کہ باقی پھر کوئی چیز رہی ہی نہیں تھی اور اللہ نے سبھی کچھ دے دیا تھا ان کو گمراہی بھی بسا اوقات پہنچتی سم مارو بحم پھر اللہ نے پیش کیا سامنے کیا ان تمام چیزوں کو الل الملائکہ فرشتوں کے اوپر فکالا اور فرمایا ام بے اونی مجھے بتاؤ بے اسما اولائی نام ان چیزوں کے ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو حضرت اعظم علیہ السلط والسلام کو چیزیں دکھائی سکھا دیا سب کچھ اور ان کو کہا کہ یہ یہ چیزیں اور ان چیزوں کے نام فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ اگر تم سچے ہو تم جو کہتے ہو کہ خلافت اور ذمہ داری اور یہ چیزیں تم سنبھال لوگے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتے نہیں بتا سکے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اشیاء کا علم اور چیزوں کا علم یہ عبادت سے افضل ہے یہ حال ہے تو کہاں یہ کہ شریعت کا علم کسی کو دے دیا جائے تو وہ عبادت سے کتنا افسل ہوگا ہنفی فکہ اسی آیت سے دلیل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علم عبادت سے افسل ہے ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے تعلیم حاصل کرتا ہے اور دوسرا اس کے مقابلے میں نفل بڑھتا ہے تو وہ کہتے ہیں تعلیم کا حاصل کرنا زیادہ افسل ہے بنسبت عبادت کے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلۃ والسلام کو اللہ نے تعلیم دی ہے علم آدم, آدم علیہ سلاۃسلام کی صرف تعلیم تھی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کہنے ہی کیا بہت علم اللہ نے دیا تھا جس کا اولین اور آخرین میں کوئی کوئی مقابل نہیں ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے پچھلوں میں سے کسی کو اتنا علم نہیں جتنا اللہ نے اس ہستی کو دیا تو اللہ تعالی نے پیش کیا ان چیزوں کو فرشتوں پر اور کہا تم ان کے نام بتاؤ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ سلاۃ وسلام کو تو خود ہی سکھا دیے تو فرشتوں کو سکھا دیتے تو وہ بھی بتا دیتے انہیں کیوں نہیں سکھایا اس لیے نہیں سکھایا کہ فرشتوں کے کام کی چیزیں ہی نہیں تھیں انہیں دکھا دیا کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور تم جو کہتے ہو کہ تم کام سنبھالو گے تو تمہیں تو ان چیزوں کا بھی پتا نہیں کام کیسے سنبھلے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو پتا ہی نہ ہو کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے اور کیا نہیں تو اس کے سامنے آپ رکھ لیجیے اس کے ان چیزوں کے نام بتاؤ جس نے دیکھا ہی نہیں کمپیوٹر سے کیا پتا تو اگر وہ دعویٰ کرے کہ میں کمپیوٹر کو جانتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے تم کچھ نہیں جانتے ابھی تمہیں بہت سی چیزیں سیکھنی ہیں فرشتوں کو کیا معلوم کہ دنیا میں خلافت اس کا کاروبار اللہ کی طرف سے جو مہربانیاں جو انعامات ہیں وہ کیا ہوں گے اور اللہ کی کئی ایک صفات کا ظہور ہوا ہے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوں اللہ کی مغفرت کی صفت فرشتوں کو کیا پتا گناہ کے بعد جب آدمی توبہ کرتا ہے تو وہ کتنی بڑی چیز ہے اور جو مالک کی معافی ہے فرشتوں کو کیا خبر تھی رزق ہے کھانا پینا ہے اللہ دیتا ہے اپنے بندوں کو فرشتوں کو ان چیزوں سے کیا غرض تھی تو اللہ کی بہت سی صفات حضرت آدم علیہ سلاۃ والسلام کی تخلیق کے بعد سامنے آئیں اس لیے ارشاد فرمایا کہ ام بے اونی سم عر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور کہا مجھے بتاؤ ہاں الا ان تم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہمیں بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں